تعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے, مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سلسلے کا ایک حدیث ایک واقعہ آج کون سا واقعہ سنانا ہے بڑا ہی امیزنگ بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہماری تربیت اگر اس واقعہ سے ہم حاصل تو ہو سکتی ہے حضرت امام زین اللہدین بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام المن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد میں گئیں نبی پاک علی سلاۃسلام اس وقت رمضان المبارک کے آخری اشرے کے احتکاف میں تھے تھوڑی دیر تک گفتگو ہوئی جب وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں تو نبی پاک علیہ سلاط السلام بھی ان کے ساتھ چلے تاکہ انہیں چھوڑ آئیں جب وہ مسجد کے دروازے پر بابے ام سلمہ کے پاس پہنچیں اس وقت قبیلہ انصار کے دو نوجوانوں کا وہاں سے گزر ہوا ان دونوں نے پیارے اکال اصلاۃ السلام کو سلام کیا تو پیارے اکال اصلاۃ السلام نے ان دونوں سے فرمایا ذرا ٹھہرو اور سنو یہ میری اہلیہ صفیہ بنت بنتہائی ہیں یعنی جس خاتون سے میں گفتگو کر رہا تھا وہ کوئی اجنبی عورت نہیں اللہ اکبر ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگوانی کیسے کر سکتے ہیں یعنی ہم آپ کے بارے میں نیگیٹو کیسے سوچ سکتے ہیں یعنی سے پاک کا مضمون سنا رہا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں تو نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کمال جواب ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی نالیوں میں دوڑتا پھرتا ہے اللہ اکبر فرمایا بے شک میں ڈرا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کچھ وسوسہ نہ ڈال دے اللہ اکبر کیا شاندار انداز ہے اپنے صحابہ کو بھی یعنی ایک طرح سے وسوسوں سے بچانے کا انداز نبی پاک نے اختیار کیا حالانکہ کون سا صحابی پیارے آقا علیہ اصلاحت اسلام کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہے لیکن یہاں میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے لوگوں کو یہ خیال آئے کہ جناب یہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے یا یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں لوگ برا سمجھ سمجھتے رہے میں کرتا رہوں گا نہیں امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے ہمارے شیخریک امیر علیہ سنت ایک بار کھڑے ہو کے پانی پیا اور پانی پی کر پھر بتایا کہ یہ زمزم شریف ہے اس لیے بنے کھڑے ہو کے پانی پیا حالانکہ یقیناً مریدین سمجھتے ہیں کہ امیر سنت اس قدر سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی لیکن ہم اپنے ان اعمال سے بچیں یقیناً ہمیں ایک طرف تو بدگوانی کرنے سے بنا کیا گیا کہ کسی کے بارے میں منفی سوچنا نہ کسی کا عمل دیکھ کر برا نہ سوچیں بلکہ پوزیٹو سوچنے کی کوشش کریں لیکن دوسری طرف ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ ایسا کام بھی نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے شک ہو اور اگر کوئی ایسا کام کر بھی چکے تو وضاحت کرنے کہ بھئی یہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا امید ہے اس شاندار حدیث سے ایک شاندار سبق حاصل کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو بدگمانی کرنے سے بھی بچائے اور ایسے کام کرنے سے بھی محفوظ رکھے جس سے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں اب مثال کے طور پہ کوئی شراب کھانے کے اندر سے نکل رہا ہے تو لوگ تو سوچیں گے کہ شراب بھی گیا ہوگا آپ کو کیوں جانا تھا شراب خانے کے اندر ان کا سوچنا یقیناً غلط ہے لیکن ایسے کام ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے ایسی جگہوں پر ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے ایسے اعمال ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور حدیث سے لے کر حاضر ہوں گے اور اس میں انشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول حاصل کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ صل وسلم علی